ایمان کی حالت میں خاتمے کی گارنٹی کس حالت میں ہے کسی حالت میں نہیں جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا سمجھ گیا ایک ہی گارنٹی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہو سچے پکے آشی بن کر رہو حضور علیہ السلام کے سچے پکے غلام بن کر رہو یہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگی اور کیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مولا خاتمہ ایمان پر نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا بڑے بڑے بزرگوں تعجب ہوتا کہتے ہیں دعا کیجئے کہ خاتمہ ایمان پر کیوں کہتے اس لیے کہ ایمان آخری وقت تک بھی جب تک آدمی دنیا سے ساتھ سلامتی کے نہ چلا جائے ایمان خطرے میں رہتا ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھے اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں آل حضرت فاضل بریلو نے اپنے ملحوظات میں اس کو لکھا اور بھی کتاب موجود ہے امام راضی کا نام آپ نے سنا کتنے بڑے عالم تھے ایک مسلطی راضی اور غزالی ایک ضرب المسل بن گئی امام راضی کے موت کا وقت آیا اور این جانکنی کے وقت میں شیطان آ گیا کہا راضی ساری زندگی مناظر کرتا رہا مجاغلے کرتا رہا بتا تو خدا کو کس دلیل سے مانتا امام غزالی بہت بڑے فلسفی منطقی بہت بڑے امام تفسیر فق اور حدیث کے انہوں نے ایک دلیل پیش کی وہ شیطان تھا اس نے وہ دلیل رد کر دی اس لیے کہ شیطان سے بڑھ کر کون مول جو پڑھا ہو اس نے جتنا علم اس کے پاس فرشتوں کا استاد رہا وہ دلیل رد کر دی پھر امام غزہ امام راضی نے ایک دوسری دلیل پیش دی. وہ بھی رد کر دی اس طریقے سے غالباً اس نے چالیس دلیلیں امام رازی کی رد کر دیں اور امام راضی قریب تھا کہ اب اللہ جواب ہو جان امام, امام راضی کے پیر و مرشد بہت بڑے کامل ولی تھے اللہ کے جن کا نام تھا حضرت نجمون دین قبرا رحمت اللہ ہم کہتے نا کہ کامل شاعر جو ہوتا ہے تو اپنے مرید کی حالت سے واقف ہوتا اس کے ظاہر و باطن کو دیکھتا اب کیا ہوا یہ وضو کر رہے تھے اور یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید کا پالا شیطان سے پڑ گیا اور شیطان اس پر غالب ہوتا ہوا نظر آ رہا اور میرا مرید لاجواب ہوتا نظر آ رہا جب امام راضی ساری دلیلیں پیش کر چکے تو ان کے شیخ نے ان کو وہاں سے آواز دی جو کئی سو میل پر بیٹھے کا راضی تو دلائل پیش کر رہا یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا خدا کو ماننے کی دلیل کی کیا ضرورت جب آپ نے یہ کہا سن یہ تو تھے دلائل اب سن کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. خدا کو ماننے کے دلیل کی کیا ضرورت ہے تو اب اس کے بعد شیطان بھاگا اب بتائی اتنے بڑے بڑے اماموں کو پریشان کر دے تو ہم کس کی مولی بھرے مجمع ہے اللہ کے نیک بند یقین انہوں کے دعا کیجیے اللہ تعالی اسلام اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدفے ہے